اور الحمدللہ اس ماہ مبارک میں جہاں پر بہت سارے لوگ اس پورے مہینے کا انتظار کرتے ہیں اور الحمدللہ جب یہ مہینہ آتا ہے تو لوگوں کے چہروں پہ خوشیاں ایک تمانائیاں اور برکت کا یہ مہینہ ہے جس میں ہم عموماً وہ تمام اس مہینے کا اہتمام کرتے ہیں ناظرین اکرام اس مہینے کے برکت میں اس مہینے کے فیوز و براکات کے حوالے سے پوری دنیا اور ہر مسلمان یہ جانتا ہے کہ اس مہینے میں کیا اہتمام کرنا چاہیے کس طریقے سے اس مہینے کو منانا چاہیے اور کس طریقے سے اس مہینے میں اللہ تعالی کے تمام فیوز و براکات کو حاصل کرنا چاہیے ناظرین پروگرام آپ کے مسائل اور ان کا حل جیسا کہ آپ جانتے ہیں آپ ہمیں کال کرتے ہیں اور آپ کا مسئلہ صرف ایک کال کی دوری پر ہوتا ہے وہ تمام ناظرین جو کہ مجھے ای میل کرتے ہیں مفتی صاحب کو ای میل کرتے ہیں اپنے مسئلے مسائل پوچھتے ہیں یا ہمیں خطوط لکھتے ہیں ہم ان سب کے جوابات دینے یقینا اپنا فرض سمجھتے ہیں یہ ناظرین بہت عرصے کے بعد وہ تمام ناظرین جو کہ پاکستان میں اور دبئی کے ناظرین ہیں جن کی یہ خصوصاً شکایت ہوتی تھی کہ ہم ان کی کالس نہیں لیتے ہیں آج وہ شکایت یقین کی, کی دور ہو جائے گی کیونکہ آج یہ ایک براڈ وے چینلس پروگرام چل رہا ہے جس میں وہ تمام شائقین جو ناظرین ہیں ہمارے وہ اس میں شامل ہو سکیں گے اور تمام اس کال کے اندر وہ بھی شامل ہو سکیں گے ناظرین پوری دنیا میں اس طرح سے ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی تہوار آتا ہے تو وہاں پر ان لوگوں کے لیے اس تہوار کا یا اس مہینے کا احتوام کیا جاتا ہے اور قیمت جتنی بھی ہوتی ہیں وہ کم کر دی جاتی ہیں اس میں بہتر سے بہتر سہولیات ہوتی ہیں کیا واقعی میں ایسے تہوار پر یا رمضان اور مبارک کے مہینے پر وہ لوگ جو کہ ذخیر اندوزی کرتے ہیں وہ لوگ یا قیمتوں کو بڑھا دیتے ہیں کیا اسلام اور قرآن کی سنت کی روشنی میں یہ کیا ممکن ہے کیا ایسا ہونا چاہیے آج کے ہم نے اس پروگرام کو زیر بحث موضوع بنایا ہے آپ بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں اپنے مسئلے مسائل کو جان سکتے ہیں پروگرام آپ کے مسائل ان کا حل میں آئیے سب سے پہلے مفتی صاحب سے تعارف کرواتے ہیں اور اس کے بعد پھر پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں صاحب اسلام علیکم علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مفتی صاحب الحمدللہ ہمارے اس پروگرام کے ذریعے جہاں پہ لوگ بہت سارے مسئلے مسائل کی بات کرتے ہیں ہم نے ایسے کئی ای میلس ریسیو کیے کئی ایسے خطوط ہم نے ریسیو کیے جس میں لوگوں کا یہ تھا کہ یہ اتنا محبت والا یہ اتنا برکت والا مہینہ ہے لیکن اس مہینے میں جو ہے لوگ جو ہے اپنی قیمتوں کو بڑھا دیتے ہیں ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں ساری چیزیں کرتے ہیں کیا قرآن سنت کی روشنی میں اور یہ سلسلہ کیا ہونا چاہیے اور اگر نہیں ہونا چاہیے تو جو لوگ کرتے ہیں ان پہ کیا پکڑے اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام وعلا سیت الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ واصحابہ و اہل بیتہ و ذریاتہ اجمعین والعاقبت للمتقین لیکن محمد صاحب نے جب بات کہی ہے اور بڑے بھرنین مطافق ہیں بڑے ایشوز ہیں جن کے بارے میں گفتو کرنے چاہیے اور لوگوں کو اس بارے میں دینی فہم جانے چاہیے اور واقعی اس میں معاشرے کے اندر کرپشن پیدا ہوتا ہے اور لوگ جو ہے بہرہ روی کا شکار ہو جاتے ہیں لوگ خوف میں اتلا ہو جاتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں غریب آدمی کے لیے ماہر رمضان گزارنا مشکل ہو جاتا ہے شرح حوالے سے اس بارے میں دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مقدس کو غم خوی کا مہینہ قرار دیا ہے غم خاری یہ ہے کہ آدمی کسی کی پریشانی میں کسی کے کام آئے کسی <سؤال> کا ہاتھ بٹائے کسی کو جو پریشان ہے تنگ ہے اس کی تنگی کو دور کر دے پریشانی کو دور کر دے تو اب جب یہ مہینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو غم خواری کا مہینہ قرار دے رہے ہیں مگر وہ امتی جو اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کہتے ہیں جی جی. وہ اپنی اشیاء کا ریٹ چڑھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غم امت کی غم خاری کرنے کے بجائے اس کے صحیح اس کو جو ہے بڑھا رہے ہیں پریشانی میں اضافہ کر رہے ہیں تو کتنے عظیم گنا کی بات ہے اور یہ مسلمانوں کے ساتھ بہت سخت ظلم ہے یہ جو کیا جا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے تو یعنی نرخ وغیرہ تے کرنے سے منع فرمایا لیکن ہمارے فقر فرماتے ہیں کہ جب اس قسم کے معاملات آ جائے لوگ اپنے خواہشات نفسانی کے پیچھے لگ کر لوگوں کا خون چوسنا چاہیں تو ایسی صورت میں ذمہ داری ہے کہ ان کو روک جی ناظرین اکرام پروگرام آپ کی مسائل اور ان کا حل آپ دیکھ رہے ہیں کراچی اسٹوڈیو سے اور میرے ساتھ تشریف فرما ہے مفتی ابو بکر صدیق صاحب جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ ناظرین وہ مسئلہ جو کہ آپ کے ذہن میں ہوتا ہے وہ تمام لوگ جو کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں کسی بھی شہر میں کسی بھی جگہ موجود ہوں اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلہ ان کے ذہن کو پریشان کر رکھا ہے اور وہ اس سلسلے میں تعاون حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ مفتی ایک ایسے عالم دین سے کہ جس کے ذریعے ان کا مسئلہ حل ہو آپ ہمیں صرف ایک کال کیجئے کال کے ذریعے آپ اپنے مسئلہ حل کرا سکتے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت ایک کالر موجود ہیں دیکھتے ہیں وہ کیا پوچھتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام کہاں سے کال کر کریں آپ جی میں کینیڈا سے خان خان بات کر رہی السلام علیکم کیسی ہیں آپ الحمد للہ ربی اللہ آپ کو اور مفید صاحب کو بہت بہت اسلام علیکم آپ کو مبارک بہت بہت مبارک ہو آپ ہماری بڑی ریگولر کالر ہیں مسز خان اور ہمیں آپ سے بات کرتے ہیں بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے یہ سب سے پہلے جو آپ کا ٹاپکے گا اس پہ تو بالکل بالکل بالکل کہیے آپ صرف سمجھے تو جی بالکل کہیے दे جی, جیسے آپ نے جسیرہ اندوزی کے بارے میں بتایا اور دوسری باتوں کے بارے میں آپ بلیو کرے بھائی جی کے ہم یہاں بیٹھے بڑا جوھتے اپنے ملک کے یہ حالات دیکھ کے کہ ہمارے ملک میں جہاں پہ زیادہ مساوات بھائی چارہ اور پیار محبت ہونا چاہیے ہم انہیں چیزوں سے آ رہی ہیں بالکل ایک دوسرے کا احساس ہم لوگوں میں ختم ہو گیا ہوا ہے کہ کیسے کسی اپنے سے نیچے والوں کو تو ہم اب برداشت ہی نہیں کر سکتے دن کو ملا کے بیٹھا کے اپنے دسترخوان سے اس لیے میری سب سے التجا ہے کہ ان چیزوں کو ختم کرے اور اپنے آپ میں بھائی چارہ مساوات پیدا کرے کہ ہم ایک اچھے اور مسلمان بن آمین آمی, آمی. کیا پوچھنا میرا سوال سے یہ تھا کہ میں کبھی مسجد میں تراوی نہیں پڑی اس سال میں نے شروع کیا مجھے تھوڑا سا کنفیوژن تھا کہ اگر تراوی کی پہلی رقم آپ کی رہ جائے تو اس کو کیسے ادا کرنا ہوگا ٹھیک ہے بہت, جی بہت بہت بہت شکریہ جی بہت بہت شکریہ آپ کا آپ نے ہمیں کینیڈا سے کال کی ہماری بہن مسز خان تھی اور انہوں نے کینیڈا سے ہمیں کال کیا بہت شکریہ تھینک یو ویری مچ مسز خان تھینک یو مچ جی جی ناظرین اکرم پروگرام آپ کے مسائل ان کا حل آپ کی خدمت پہ پیش کیا جا رہا ہے وہ تمام ناظرین جو کہ ہم سے اپنے مسئلے کا حل جاننا چاہتے ہیں کال کیجئے مفتی صاحب آپ کو قرآن و سنت اور شرع طور پر اس مسئلے کا حل کی خدمت پیش کریں گے پروگرام کو دیکھتے رہیے گا اور ہمیں کال کرتے رہیے علیکم جی وعلیکم السلام میرے بہن نے کوشچن کیا تھا کہ تراوی کی پہلی رکعت اگر رہ جائے تو پھر کیا کیا جائے تو ایسی صورت میں یہ جب امام سلام پھیر لے تو اس کے بعد کھڑا ہو جانا چاہیے کھڑے ہونے کے بعد سبحان ہے کہ وہ سے پوری نماز کی ابتدا کریں بسم اللہ پھر سورہ فاتح پھر سورت پڑھنے کے بعد رکو سرجوت کرنے کے بعد اطیات میں جا کے پھر سلام پھیر دیں اس طرح سے یہ پوری رکعت ہو جائے ہو جائے پوری رقم جی اور بہن نے جو گفتگو کی خاص طور اس موضوع کے سے تو واقعی غم خاری کرنا چاہیے اور غم خاری کے مناظر جو ہے مکہ اور مدینہ شریف میں نظر ہیں سبحان اللہ دیکھیں لوگ کس طریقے سے وہاں پر آپ اشیاء دیکھیں لوگ دے دیتے ہیں کہ جی آپ سبو شب کریں شب شب اور شب الحمدللہ وہاں پر ایک برکت ہے ایک محبت ہے روزہ افطاری اتنی بڑی سعادت ہے الحمدللہ ہم سب نے وہ سعادت حاصل کرنی ہو آپ مکہ مدینہ میں دیکھیں زبردستی آپ کو دیا جاتا اور منت کر کے آپ کو افطاری کروائی جائے بلکہ وہاں پہ تو لوگوں نے بچے ہائر کیے ہیں جو لوگوں کو پکڑ پکڑ کے لے کے آتے ہیں, ہیں. دسترخوان میں بڑی سعادت ہے یہ کیوں ایسا کرتے ہیں ہم لوگ اور اسلام کے اندر آپ نے جیسا بتایا کہ کے اندر جو ہے اس میں باقاعدہ طور وہ ہے تو کیا آپ ہماری ویورس کو کیوں یہ بتائیے گا کہ اگر ہم ایسا کریں تو اس کے فضائی کیا اس کی اس پہ اضافہ کیا ہوگا وہ تمام چیزوں کا جیسے ہمارے ببرکت مہینے میں ہم آزاد حاصل رہے ہیں دیکھیں ایک تو اس کے کرنے کا نقصانات کیا ہے تو وہ نقصانات کا جہاں تک تعلق ہے تو دین دنیا کا خسارا اس میں مسلمانوں پر تنگی کرنا اور کل بروز قیامت رب کریم جب حساب کتاب کرے گا بے شک تو پھر ان لوگوں سے بڑی سختی کی جائے گی کہ انہوں نے مسلمانوں پر سختی کی مسلمانوں پر تنگی کی اور اس کے کرنے کا ثواب کیا ہے ثواب تو اس قدر زیادہ ہے سبحان اللہ کہ جب بندہ بندہ ہو کر اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہوتا ہے اور لوگوں کو دے رہا ہوتا ہے تو رب کریم اس کو پھر رب ہونے کا اپنے اظہار فرماتا اور اس پر خصوص رحمت نادل فرماتا اور جو لوگ تنگی کرتے ہیں اس کے مقابلے میں حدیث کریمہ میں آتا ہے کہ بے روز قیامت رب کریم ارشاد فرمائے گا اے ابن آدم میں بھوکا تھا تو انہیں مجھے کھانا نہیں کھلایا تو پھر یہی کہا جائے گا کہ ہمارے رب تو کس طرح بھوکا ہوتا ہے تو پھر بتایا جائے گا کہ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا اور تم نے اس کا خیال نہیں کیا تو اب معاملہ یہی ہے کہ ہمیں غمخاری کرنا چاہیے لوگوں کو ڈھونا چاہیے اور کتنا بڑا ثواب حدیث کریمہ میں آتا ہے سرکاری دو صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مناتے ہیں جو رمضان کا ایک روزہ کسی کو افطار کروا دیں تو اللہ, اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہ بخش دیتا ہے اور اس کے مسرت فرما دیتا ہے ما شاء اللہ تو صحابہ ہے اس کی کہ اللہ اللہ یعنی بہت غریب ہیں بیچارے خود ہی اپنا روزہ افطار کرنا ان کے لیے مسئلہ ہوتا ہے تو ہم کس طرح سے لوگوں کو روزہ افطار کرا کے یہ خباب کما سکتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قربان جائیے آپ فرماتے ہیں یہ ثواب تو ہر اس آدمی کے لیے ہے جو ایک گلاس پانی سے لوگوں کو روزہ افطار کروانا ہے تو جو اپنا مال خرچ کر کے کسی کو افطار کروائے گا تو اس کو کس قدر ثواب ہوگا تو ہمارے یہ بھائی جو کہ کمانے کے لیے لگے ہوئے ہیں دنیا کی محبت ان کے غالب آ چکی ہے تو انہیں خوف خدا کرنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ آج اگر ہم اللہ کی مخلوق میں نرمی کریں گے تو ان چھت رکھ کر اللہ تبال کرے گا کرو تو مہربانی اہل زمین پر خدا مہرباں ہوگار شیباریوں پر آج کا ہمارا ٹاپک ناظرین چل رہا ہے جس میں ہم ان مسئلے پر بات کر رہے ہیں مفتی صاحب سے جو لوگ رمضان المبارک میں اشیاء کی قیمتیں بڑھا دیتے ہیں یا وہ تمام چیزوں کے بارے میں جنہیں چاہیے کہ رمضان المبارک کا احترام کرتے ہوئے انہیں کم کریں یا کم از کم جتنا ان کا ہے اتنا رکھیں تھوڑا سا جو مارجن ہے تجارت کے اندر وہ بھی ہوتا ہے پروفٹ وہ ضرور لیں لیکن بہت زیادہ نہ کر دیں اس سے غریب لوگ جو ہیں وہ کافی پریشان ہوتے ہیں کافی مسئلے مسائل کا شکار ہوتے ہیں جی ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آپ کے مسائل اور ان کا حل اور ہمارے ساتھ مفتی صاحب موجود ہیں وہ تمام حضرات جو کہ ہمیں کسی طرح سے اپنے مسئلے مسائل کو جاننے کے لیے کال کرنا چاہیے تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اپنے مسئلے کو جان سکتے ہیں مفتی ابو بکر صدیق صاحب کے پاس جی مفتی صاحب ایک بات اور معلوم کرنی تھی وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ جب آتا ہے لوگ ماشاءاللہ اس کی بڑا اہتمام کرتے ہیں اس کے لیے اللہ کا بڑا شکر ہے کہ بڑی ایک اسلام کے اندر بھی ایک جستو جو ہوتی ہے تراویج اہتمام کرتے ہیں بہت ساری چیزیں کرتے ہیں خدا نخاستہ وہ شخص اگر کوئی معذوری میں یا کسی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکے تو ہمارے ویوورس کو بتائیے گا کہ اس سے وہ کیا کرے کس طرح سے کرے کہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو جائے اس سے روزہ جو ہے وہ اس کا بن جائے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید خنقان حمید میں اس کو بیان فرمایا فرمایا کہ اگر تم لوگ بیمار ہو یا تو یا مریض ہو تو اور دنوں میں روزہ رکھ لیا جائیں <تضح> تو البتہ یہ کہ اگر مریض ایسا ہے کہ اب اس کی شفا یابی کی امید نہیں ہے <تضح> مطلب بعض پیشنس ہوتے ہیں کہ جو بیمار ہو گئے بڑھاتے گئے میں تو پھر اب ان کی شفا کی امید نہیں ہوتی ہے <تضح> تو اب ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ روزانہ اپنے روزے کا فدیہ دے دیں جو <سیح> فدیہ سے مراد یہ ہے کہ ایک صدقہ فطر کی مقدار وہ کسی بھی شریف فقیر کو دے دیں یا ایک فقیر کو صبح شام کا کھانا کھلا دیں تو فدیہ جو ہے اس آج کل فی کی قیمت ویسے تو خیر بیالیس چالیس روپے بنتی ہے لیکن احتیاط پینتالیس روپے دی ہے میں ایک بریک اناؤنس کرنے چلا ہوں مفتی صاحب پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم پروگرام میں شامل ہوں گے جی ناظرین ناز پروگرام آپ کے مسائل ان کا حل آپ دیکھ رہے ہیں ہم چلتے ہیں مختصر سے بریک پہ اور بریک کے بعد پھر دوبارہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے پروگرام دیکھتے رہیے گا ویلکم بیک ناظرین اکرام پروگرام آپ کے مسائل ان کا حال آپ دیکھ رہے ہیں اور وہ تمام ناظرین جو کہ مسئلے مسائل کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں مفتی صاحب موجود ہیں ان سے کال کے ذریعے اپنے مسئلے کو حل کروا سکتے ہیں جی نازن آج ہم بات کریں رمضان المبارک کے مہینے کے حوالے سے اور اس پہ جو مسئلے مسائل لوگوں کو خاص طور پہ جس سے دو چار ہوتے ہیں اس مسئلے پر ہم بات کریں مفتی صاحب سے جی مفتی صاحب روزے کے حوالے سے ہم بات کریں جی اور ساتھی صاحب اس تو پر پر ایک جی تو یہ جی کہ جو بالکل بجائے جس کی صحت مندی کی امید نہیں ہے تو وہ اپنے روزے کا فدیہ ادا کریں ٹھیک ہے البتہ بعض افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جو عارضی طور پہ بیمار ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے فدیہ کا حکم نہیں ہے ملتا ملتا وہ لوگ انتظار کریں جب اللہ تعالیٰ نے صحت تندرست یاطا فرما دے تو بقیہ ایام میں ان روزوں کی قزا کر لیں صحیح. وہ فدیہ دے کر جو ہے خارغ نہیں ہو سکتے ذمہ داری ان کو روزہ رکھنے کی ہے انہیں روزہ رکھنا پڑے گا اور بلکہ ان کے بارے میں بھی علماء نے لکھا کہ جن لوگوں نے اپنے روزوں کا فدیہ ادا کر دیا تھا احسان اور احسان کل کو اللہ نے ان کو تندرستی آتا فرما دی تو اب وہ فری صدقہ ہو گیا اپنے نئے کی قبضہ کریں ہیں قبضہ کرنی ہے جی جی اچھا مفتی صاحب یہ جو اشیاء ہوتی ہیں اور اس میں خاص طور پہ حکومت کی طرف سے بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ ریٹ لسٹ دیتے ہیں ساری چیزیں کرتے ہیں اس کے باوجود بھی لوگ جو ہے نا اس پہ مناسب طریقے سے جو ہے ریٹ نہیں لیتے ہیں تو اب حکومت نے تو اپنا فرض پورا کر دیا وہ لوگ جو کہ خود تو اس میں گنہگار کون ہوا دیکھیں گناہ تو پھر لوگ ہوں گے ہی جو ایسا نہیں کر رہے جو اس نہیں کر رہے لیکن اس کے بعد بعد ایک ذمہ داری یہ بھی آ جاتی ہے کہ ایسے لوگوں کو سزا دی جائے ایسے لوگوں کو گرفتار کیا جائے شہری اعتبار سے کیونکہ یہ کسی ایک فرد کو نقصان نہیں پہنچا رہے یہ اجتماعی مسئلہ پوری قوم کے لیے تکلیف کا باعث بنتے ہیں ایسے لوگ تو ایسا کوئی بھی مجرم جو پوری قوم کے لیے تکلیف کا باعث بنتا ہے تو وہ جرم زیادہ بڑا شمار کیا جاتا ہے بمقابلہ اس جرم کے جو کہ کسی فرد کے لیے ہوتا ہے تو ان کو سختی جو ہے پھر کی جائے اس معاملے میں صحیح سختی کرنے ضروری ہے اس مسئلے مسائل کے حل کے بارے میں بات کریں جی نازن ہمارے ساتھ وہ تمام دوست جو کہ سخت موجود ہیں اور ویوورس جو کہ بہت سارے ذہنوں میں مسئلے مسائل کو رکھنا چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کے مسئلے کا حل جو ہے مفت صاحب سے ہو سکے تو اس سلسلے میں ہمارے ساتھ اس وقت کالر موجود ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ کیا پوچھتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم Hello. جی السلام علیکم جی فبائیے کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ ہلو جی السلام علیکم جی پوچھیے کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ ہلو ہاں ہلو ہاں جی روزہ کتنے روزہ رکھ سکتے ہیں روزہ جی جی کیا روزہ کیا کہہ رہے ہیں آپ روزہ کیا کر سکتے ہیلو میرے خیال سے کال ڈراپ ہو گئی ہے اور ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہے دیکھتے وہ کیا پوچھتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی جناب دو مسائل میں نے پوچھنے ہیں جی کہ روزہ کن حالات میں مکھرو ہو جاتا ہے یا ٹوٹ جاتا ہے ٹھیک ہے اور دوسرا میں نے مسئلہ یہ پوچھنا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ گھر میں اگر تصویر ہو تو خریدتے نہیں یعنی کہ اس طرح اس گھر میں صحیح جی بالکل بتا دیں بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا جی ناظرین وہ تمام لوگ جو کہ ہمیں کال کر کے اپنے مسئلے مسائل کو جاننا چاہتے ہیں ہمیں کال کیجئے صرف ایک کال کی دوری آپ کے مسئلے کو حل کرا سکتی مستنب اور معروف اور ممتاز مسئلہ اسکالر مفتی ابو بکر صدیق صاحب کے مشورے سے جی مفتی صاحب کیا کہنا ہے روزہ روزہ جن حالات میں مکرو ہو جاتا ہے تو وہ تو بہت سارے حالات ہیں جن میں روزہ مکرو ہو جاتا ہے جہاں پر بھی یعنی روزہ کی روح کے خلاف کام کیا جائے تو اس سے روزانہ کا ہاتھ ہے جس طرح کے روزہ رکھ کر بے شرمی بے حیائی کی باتیں کی جائیں اس سے بھی روزہ مکرو ہو جاتا ہے فلم ڈرامے دیکھے جائیں اس سے بھی روزہ مکرو ہو جاتا ہے کچھ لوگ جو ہے مفتی صاحب ایسا کرتے ہیں کہ روزے کا وقت جو ہے وہ پاس ہو جائے تو اس کے لیے باقی موویز دیکھتے ہیں یا ڈرامے دیکھتے ہیں اعتبار سے یہ تو نہیں معذا اللہ یہ تو روزہ رکھ کر بہت بڑا جرم ہے کہ آپ نے ثواب کمائے اور آپ برائی کی طرف چلے بلکہ حدیث کریما میں تو ایسا بھی آتا ہے کہ بعض روزے دار ایسے ہیں کہ جنہیں بھوک اور پیاس کی کچھ بھی نہیں ملتا بالکل تو یہ ایسے ہی روزے دار ہوتے ہیں اگر انہیں دیکھنا ہے ٹائم اپنا وہ کرنا ہے پاس کرنا ہے اور اگر چاہتے ہیں ان کے ٹیلی پر تو کیوں ٹیلی ویژن آپ کے پاس اویلیبل ہے اور اس میں نازین آپ کے پاس تقریباً جتنے بھی پروگرامز ہیں وہ دینی پروگرامز ہوتے ہیں جہاں پر محبت اور جہاں پر ایک اتفاق کی بات ہو رہی ہوتی ہے جہاں پر پوری دنیا اور جتنے بھی مسلم امہ کے لوگ ہیں ان میں آپس میں اتفاق کی بات ہو رہی تو ایسے آپ چینل ضرور دیکھا کریں جس سے جو ہے آپ کا روزہ بھی اچھا رہے اور آپ کو اچھی اچھی باتیں بھی سننے کو ملے کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں دیکھتے ہیں مفتی صاحب آپ سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں اسلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام uh, حضرت صاحب کو بھی سلام وعلیکم السلام بڑی مہربانی کہاں سے کال کر رہے ہیں آپ ہم راجا عبد بول رہے ہیں سیون کے جی جی ماشاء اللہ جی فرمائیے ماشاء اللہ پروگرام زبردست آ رہا ہے اور جو بھی لائف پروگرام ہوتے ہیں ٹرائی کرتے ہیں کہ کال لگ جائے مگر بد قسمت ہوتی ہے کہ بہت مشکل سے کال لگتی ہے تو ڈراپ ہو جاتی ہے جی جی کیا پوچھنا چاہتے ہیں موقع ہے میڈیکل میں تو ہمارے پیشنٹ جو آتے ہیں تو وہ تقریباً یا تو مسافر ہوتے ہیں یا تو پیشنٹ ہوتے ہیں تو ان کا روزہ بھی نہیں ہوتا اور ہم روزے سے ہوتے ہیں جی جی جی تو کچھ مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم روزے کے دوران ان کو کچھ جو پیشنٹ ہے ان کو کھلا پلا سکتے ہیں یا دوائی ہو گئی یا انجیکشن ہو گئی یا پانی دے سکتے ہیں یا اس کے لیے کیا حکم ہے؟ آپ دے سکتے ہیں مطلب جو روزے دار ہیں وہ دے سکتے جی ہیں ہیں ہمارے یا ہم ہماری میرا اپنا میڈیکل اسٹور ہے جی تو اس حوالے سے اگر سے کوئی اچھا سولوشن ہو تو جی بالکل بتاتے جی ہیں بہت شکریہ جی آپ نے ہمیں کال کیا سیون شریف سے اور جی ناظرین کو تمام لوگ جو کہ ہمیں کال کرنا چاہتے ہیں اپنے مسئلے کا حل جاننا چاہتے ہیں وہ ہمیں کال کر سکتے ہیں جی اوکے اچھا تو روزے کے ٹوٹنے سے متعلق انہوں نے پوچھا تو روزے کے ٹوٹنے کا تو آزار مقصد یہ ہے کہ جب روزے کی جو ڈیفینیشن ہے یعنی کھانے پینے اور جمع سے رک جانے کا نام روزہ ہے صبح طلوع فجر سے لے کے غروب آفتاب تک کے درمیانی عرصے میں تو اس کی خلاف رسی جہاں پہ بھی پائی جائے گی تو روزہ ٹوٹ جائے گا یعنی منہ سے کوئی چیز داخل ہو گئی یا پانی چلا گیا غلطی سے یا ویسے جان والے تل... تل... جی ہاں غلطی سے چلا گیا یا جان بوجھ کے چلا گیا تب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا بھول معاف ہے البتہ بھول سے بھول معاف ہے اس کی شریعت میں رعایت رکھیے اسی طرح شہوت والے معاملہ جو اس سے بھی پرہیز کرنا ہے تو ان کے خلاف ورزش جہاں پہ پائی جائے گی تو روزہ ٹوٹ جائے گا دوسرا کوشچن کیا تھا کہ جس گھر میں تصویر ہوتی خشتے نہیں آتے بلا شبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بخاری شریف میں مسلم شریف میں تقریباً تمام حدیث کی مشہور کتابوں میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کلب اللہ سور اور کما خان عرئی صلاح کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا یا تصویر ہوں ٹھیک ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا فرما دیا ہے پھر ہمارے جو راجا عبدالعدیز محمد صاحب نے جو سیون شریف سے کوشچن کیا وہ تھا کہ وہ تو روزے دار ہوتے ہیں مگر پیشنٹس وغیرہ جو ہے روزے دار نہیں ہوتے تو دیکھیے پیشنٹس جو ہے وہ عام انسان کا معاملہ الگ ہے اور پیشنٹس کا معاملہ الگ آئی. آئی. تو پیشنٹس کو اگر آپ پلا رہے ہیں پلا رہے ہیں یا میڈیسن دے رہے ہیں یا انجیکٹ کر رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے آپ کے روزے پہ کوئی بھی اثر نہیں پڑتا بلکہ انجیکشن کا مسئلہ تو یہ ہے کہ اکثر علماء کا یہی فتویٰ ہے کہ انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے یعنی خود بھی روزے دار لگوائے انجیکشن تو سے روزہ نہیں ٹوٹتا صاحب اچھا یہاں اگر یہ بات آتی ہے کہ کچھ لوگ میڈیسنس ایسی ہوتی ہیں کہ جو ظاہر سی بات ہے اگر انجیکشن سے مطلب اگر پک کرنے کوئی ڈائگنوز کرنا ہے ڈائگنوز اگر کرنا ہے تب تو انجیکشن وہ بات لیتا ہوتی ہے لیکن اگر کوئی ایسا جس میں انرجی اس میں ڈالی جائے کچھ ایسے ہوتے ہیں میڈیسنس ہوتی ہیں ایسے انجیکشن ہوتے ہیں جس کے ذریعے جو ہے پاورس انجیکشن ہوتے ہیں جو لینے ہوتے ہیں دے تو دے اس پہ دا. ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں فیس پہ بات کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم ہلو ہلو السلام علیکم جی وعلیکم السلام کہاں سے کال کر رہے ہیں آپ کہاں سے جی ممبئی سے جی سر فرمائیے سر جی جی जी جی فرمائیے جی فرمائیے کیسے आप آپ ہلو جو روزہ جو جی جی ہم سن رہے ہیں فرمائیے سر روزہ جو فیضاوت جو فضا ہے اس میں مطلب کتنے روزہ رکھنا چاہیے قبضہ روزہ کتنے رکھنے چاہیے یہ پوچھنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ نے اپنی ٹیلی ویژن کی آواز زیادہ کی ہوئی جس کی وجہ سے ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہے اس کے علاوہ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو بات کیجیے ہم سے تھینک یو جی بہت شکریہ ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں السلام علیکم سامال. جی وعلیکم السلام کہاں سے کال کر رہے ہیں آپ جی سے کال کر رہے ہیں جی فرمائیے جی, فرما... جی, فرمائیے کیا پوچھنا چاہتے ہیں مفتی آپ کے ساتھ, ساتھ ہیں کہ یہ رمضانوں میں باری میں جو صبح ہم سیری ہی کرتے ہیں جی جی تو یہ جو ہم سیری ہی کرتے ہیں تو ازان جو ہوتی ہے اس پہ روزہ ہمیں بند کرنا چاہیے یا کس طرح جی بالکل معلوم کرتے ہیں بالکل صحیح بات آپ نے کہ بہت شکریہ اور کس پوچھنا چاہتے ہیں آپ تھینک یو مچ جی ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہے دیکھتے وہ کیا پوچھتے ہیں السلام علیکم ہلو میرے خیال سے کال ڈراپ ہو گئی ہے بہت بہت شکریہ وہ تمام دوستوں نے جنہوں نے ہم سے اپنے مسئلے مسائل جاننے کے لیے کال کی جی ناظرین آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اپنے مسئلے کو جاننے کے لیے مفتی ابو بھوپر صدیق صاحب سے جی مفتی صاحب آپ نے جو بات کہی تھی جیسے انرجی والے انجیکشن یوز کئے جائیں تو دیکھیے ہم جو فتویٰ دیتے ہیں وہ ظاہری اعتبار سے فکے کے ڈیفینیشن کے اعتبار سے دیتے ہیں تو اس اعتبار سے ایسا انجیکشن لگانا ہم یہی کہیں گے کہ جائز نہیں ہے جس سے انرجی حاصل ہوتی ہو اور ایسا روزہ جو ہے ایسا جیسے لگانا مکرو ہے روزے کا سارا نور ختم ہو جائے گا مگر ٹوٹنے کا حکم نہیں دیا جائے گا کہ ٹوٹنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے جسم کے جو نیچرل ہولز ہیں جنہیں منافیز اصلیہ کہتے ہیں ان میں سے کوئی چیز داخل ہو کر اس کے جوف تک پہنچ جائے جسم کے اندرونی حصے میں داخل ہو جائے Pre لیکن اگر نس کے ذریعے وین کے ذریعے جا رہی ہے کوئی میڈیسن جا رہی ہے ماں سوا اس کے وہ انرجی ہے تو وہ جا سکتا ہے یعنی اس میں انرجی والی بھی جا سکتی ہے روزہ اس سے بھی نہیں ٹوٹے گا اچھا لیکن مکروکرو چڑھنا بعض ایسا ہوتا ہے نا مفتی صاحب کہ کسی کو خدا نخواستہ ایک ڈائریا ہو گیا فوری طور پہ ڈائریا ہو گیا اب اسے نیچرلی ڈرپ لگانی ہے جس کے ذریعے ظاہر سی بات ہے کہ اس کی باڈی کے اندر جب تو پانی اس کا ضائع ہو جائے گا تو اس کے لیے اس کے لیے پرابلم ہو جائے گا جی جی ایسی صورت میں ہاں مجھبوری لگا مجھبوری ہو گئی روزہ نہیں جائے گا ٹھیک ہے الٹی کی حالت میں روزہ ختم ہو جاتا ہے ہاں یہ لوگوں میں بڑا مشہور ہے کہ الٹی کرنے سے جناب قے ہونے سے روزہ چلا جاتا غلط ہے بات نہیں ہے بلکہ قے ہونے سے روزہ نہیں جاتا اسی صورت میں جاتا ہے کہ جب منہ کی اور نے کی اور اس میں سے کچھ لوٹ کے اندر چلا جائے تو پھر وہ چلا جاتا ہے ادروائز اگر ویسے ہو جائے تو نہیں ہو ہاں ادر وائز بالٹی پھر نہیں جائے گا روزہ اچھا کیا تھا بھائی نے ممبئی سے کہ قزا روزے کتنے رکھنا چاہیے تو دیکھیے اگر قزا روزے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی روزہ چھوڑ دیا تھا یا توڑ دیا تھا کسی مجبوری کی بنا پہ تو ایسی صورت میں جتنے روزے آپ نے چھوڑے یا توڑے تو شریعت مطالعہ اتنے ہی روزے رکھنے کا حکم دیتی ہے ایک چھوڑا تو ایک دو چھوڑے دو تین دو تین اس سے زیادہ ہو تو اس سے زیادہ اصل بتائیں کفارے کا حکم الگ ہے شاید کفارے کا معلوم کرنا چاہ رہا ہوں ہو سکتا ہے لیکن قزہ تو اس میں تو ہے ہی نہیں نا مجھے یہ کہ جتنا کو رکھنا ہے کفار کی صورت میں کفارے کی صورت میں تو یہ ہے کہ یا تو غلام آزاد کرے غلام سے زمانہ ممکن نہیں ہے تو پھر یہ ہے کہ ساٹھ روزے صبح شام روزے رکھے مسلسل اچھا اور اگر بیچ میں کوئی ایک آدھ روزہ رہ گیا تو پھر واپس شروع سے پھر اسے فائدہ کریں سے دوبارہ گنتی کا خواتین کو اس میں یہ اجازت ہے کہ مخصوص ایام کی وجہ سے اگر ان کے روزے رہ جائیں تو وہ ایام ان کا کاؤنٹ نہیں کیے جائیں گے اس سے پہلے جتنے روزے رکھے گئے تھے اور ان کے بعد جتنے روزے رکھے گئے مخصوص جو ڈیز ہیں اس میں جو ان کو اجازت ہے کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں دیکھتے ہیں کیا پوچھنا چاہتے ہیں مفتی صاحب سے السلام علیکم ہیلو السّلام علیکم جی السلام علیکم جی وعلیکم السلام میں لاہور سے بات کر رہی ہوں جی فرمائیے بہن کیا پوچھنا میں نے یہ پوچھنا تھا جی کہ ہم لوگ جب تراوی نماز پڑھتے ہیں اور توجہ چھوڑ دیتے ہیں صبح کے لیے اور یہ سمجھتے ہیں کہ ساری رات عبادت میں شمار کی جاتی ہے تو کیا یہ ٹھیک ہے ہم اس طرح جب جی بالکل بات کرتے ہیں مفتی صاحب سے جاننا چاہیں گے آپ کس مسئلے کا حل جی ناظرین ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے چلتے ہیں ایک مختصر سے بریک پہ آپ اپنے ٹیلی ویژن کے پاس ہی رہیے گا ہلو صاحب جی مفتی صاحب ہمارے پاس کچھ کالر تھے انہوں نے جب صبح روزہ بند کرتے ہیں تو آزان پر کرنا چاہیے کس وقت کرنا چاہیے <تصفح> <تصفح> تو پہلے تو میں اس بات کی طرح مسلمانوں کو دینا چاہتا ہوں کہ آزان پر روزہ بند کرنا جائز نہیں ہے بلکہ جس نے ہمارے ملک میں آزان پہ روزہ بند گیا تو اس کا روزہ شروع ہی نہیں ہوا <تصفح> کیونکہ آزان کا ٹائم ہوتا ہے روزہ ختم روزے کا جب ٹائم ختم ہو جاتا اس کے بعد <تصفح> <تصفح> تو اب کوئی شخص آزان کی آواز سن کر کھانا پینا چھوڑ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتنے ٹائم کھاتا پیتا رہا کہ روزے کا ٹائم پورا ہو چکا تھا یہاں تک کہ اذان ہو گئی ہے تو اس کا روزہ ہی شروع نہیں ہوا تو اذان کا روزے سے کوئی تعلق نہیں ہے روزہ بند ہونے کا ٹائم جو ہے وہ آپ اپنے چارٹ کو مناحدہ کیجئے یاد کو ملاحدہ کرنے سے آپ کے سامنے وہ ٹائم ٹیبل آ جائے گا اور اس کے مطابق گھڑیوں کے مطابق آپ روزے کا بند کریں <تصفح> بالکل صحیح نے اور ایک آفر کال آئی تھی اچھا ایک کوشچن کیا تھا کہ لاہور سے بہن نے کوشچن کیا تھا کہ تراوی پڑھ کے اور تحجد پڑھ کے ہم سمجھتے ہیں کہ پوری رات عبادت میں گزری تو بہرحال یہ اللہ کا فضل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر سے اللہ نے اتنی مہربانی فرمائی ہے کہ اگر کوئی مسلمان عشا کی نماز باجماعت پڑھ لے اور اسی طرح فجر کی نماز باجماعت پڑھ لے تو ویسے اس کو پوری رات عبادت کرنے کا سواب ملتا ہے بالکل صحیح ایک کوشچن ہم سے رانا اشوک صاحب نے کہ صدقے کا طریقہ کیا ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ سدکار کر کے گوشت وغیرہ لے کر جنگلوں میں ڈال آئیں ادھر ادھر پھینکائیں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ضائع کرنا ہے کہ جنگلوں میں ممکن ہے کہ کوئی جانور بھی نہ کھائے اسے اور کیڑے لگ جائیں اور بیکار چلا جائے ہاں کیڑوں کو صدقہ کرنا چاہتے ہیں تو ان کی مرضی ہے اچھا لیکن ایک اور بھی بات کی مفتی صاحب انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے سنا ہے کہ صدقہ صرف انسانوں کو دیا جاتا ہے کیا پرندے کو نہیں دیا جاتا دیکھیں اصل تو خیر مستحق جو ہیں جن کی ذمہ داری ہم پر ہے یا ہمیں حکم دیا گیا وہ خاص انسان ہے تو یہ سب سے اصل تو یہ کسی انسان کے کام آ جائے آپ کا مال اور اگر آپ کو کوئی انسان ایسا نظر نہیں آتا تو پھر ٹھیک ہے آپ جانوروں کو بھی پھیلا سکتے وہ بھی ایک سب ہے لیکن پہلے افضلیت اسی بات کی ہے کہ آپ انسانوں کو کھلائیں بالکل صحیح جی ناظرین آپ نے سن رہے ہیں مفتی ابو بکر صدیق صاحب نے بہت سارے ایسے مسئلے مسائل جو کہ واقعی میں جسے جاننے سے ہمارے علم میں بڑا اضافہ ہوتا ہے اور یہی ہماری اسلی ویژن کے نشیات کا مقصد ہے کہ ہمارے پروگرام آپ کے مسائل ان کا حل آپ تک یا وہ ویورس جو کہ اس مسئلے کے حل کے بارے میں جاننا چاہیں ان تک یہ بات صحیح پہنچ سکے آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں پروگرام آپ کے مسائل ان کا حل آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے جو پوچھنا چاہوں گا کہ جہاں پر روزے کی بات ہے جہاں پر وہ لوگ ایسی جگہ پہ رہتے ہیں جہاں پہ نہ ٹائم کا اطلاق ہوتا ہے نہ وہ ان کو پتہ چلتا ہے کہ کس طریقے سے روزہ رکھا جائے کیسے ختم ہو اور ٹائم زون کا ڈفرنس ہو تو اس پہ ہم کیا بات کر سکتے ہیں بڑی لمبی گفتگو ہو سکتی ہے اس پہ پہلے ایک کالر موجود ہے دیکھتے ہیں وہ کیا السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام کہاں سے کال کر رہے ہیں آپ میں لاہور سے بات کر رہا ہوں جی بھائی کیا پوچھنا چاہتے ہیں سر میں روزہ رکھتا ہوں میرے دانوں میں اکثر خون آتا ہے تو مجھے بہت روزہ تو نہیں بالکل معلوم کرتے ہیں مفتی صاحب سے بہت شکریہ جی آپ نے ہمیں کال کیا لاہور سے جی آپ جن آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اور مسئلے مسائل کے حوالے سے بات کر سکتے ہیں آج کے ہمارے پروگرام میں دیکھیے بڑا کوشچن کیا بعد لوگ بےچارے اس پر تو اس بارے میں دیکھیں احتیاط کرنا ضروری ہے دو صورت ہے ایک صورت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور ایک صورت میں روزہ نہیں ٹوٹتا تو جس صورت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ یہ ہے کہ دانتوں سے خون نکل کر اگر حلق سے نیچے اتر جائے تو ایسی صورت میں اس کا گھر روزہ ٹوٹ جائے گا کہ خون جو ہے حلق سے نیچے اتر گیا ہے اور دوسری صورت یہ ہے کہ اگر وہ خون حلق سے نیچے نہیں اترا تو پھر ایسے سورت میں یہ تھوک گئے تو اس کا روزہ نہیں جائے گا چاہیے مطلب اگر اتر گیا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ حلق سے تو اس کا ہو جائے گا جی یہ بات کرنا چاہ رہا تھا آپ سے معلوم کرنا چاہ رہا تھا کہ مثال کے طور پہ ایک شخص ایسی جگہ پر ہے کہ جہاں پر نہ اس کا ایک سیٹ اپ ہے کوئی دنیا بہت سارے ممالک جی تو قرآن سورت کی روشنی میں کیا آپ دیکھا انٹیکٹ کے تو ان لوگوں کے لیے تو روزہ رکھنا تو بہت بڑی بات ہے ان کے بارے میں فقہ نے یہی فرمایا ہے کہ یہ اپنے قریبی علاقہ جو ہے اس کو فالو کریں اس کے ٹائم ٹیبل کو فالو کر کے اسی ٹائم میں روزہ رکھیں اسی ٹائم میں افطار کریں حتہ کہ نمازوں کا بھی ان کا یہی حکم ہے کہ ان کے یہاں پہ چھ مہینے تک روشنی ہے تو روشنی ہے چھ مہینے دے تو چھ مہینے دے تو اب یہ اس کی طرف نہ جائے ٹھیک ہے کیونکہ یہ اب نارمل اعتبار سے ویدرس کے اعتبار سے تو ان کو اپنے قریبی علاقے کا موسم کو فالو کرتے ہیں اس کے مطابق اپنے گھڑیوں کے ٹائم کے مطابق ہم نے روزہ بھی رکھیں افطار بھی کریں نمازیں بھی پڑھیں بالکل صحیح جی ناظرین, وہ بہت سارے لوگ جنہوں نے ہمیں ای میل کر کے اپنے اس مسئلے کی طرف کہا تھا آج ہم نے مفتی صاحب سے پوچھوا دیا ہے اور مفتی صاحب نے بالکل قرآن سنت کی روشنی میں اس بات کی بڑی وضاحت کی ہے کہ کس طرح سے وہ روزہ رکھ سکتے ہیں اچھا مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ اسی میں اگر ہم جی اور جی ایڈ جی کرنا چاہیں جی جس طرح کے بعض بلغاریا یا لندن وغیرہ ہیں یہاں پر بعض اوقات جو ہے مغرب جو ہے تھوڑی سی دیر کے لیے ہوتی ہے عشا کا وقت آتا کا وقت بالکل اور فوراً جو ہے وہ فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے تو ایسی جگہوں پر وہ یعنی شہری کرنے کا بھی ان کو موقع نہیں ملتا روزہ افطار کیا روزہ افطار کرتے ہوئے وہ شہری کا ہو گیا چالیس راتیں ہی ہی یہ کیسے ہوگا تو یہ دیکھیں نظام قدرت ہے وہاں پر تو اگر ایسے ایام میں روزے آ جائیں تو اس کے بارے میں شریک حکم یہ ہے کہ یہ اپنے روزوں کی قزا کر لیں بعد ایام میں تو ظاہر سے بات ہے کہ مسلسل بھوکے رہے کے جو ہے مر جائیں گے لوگ چوبیس چوبیس گھنٹے کون بھوکا رہ سکتا ہے کیسا رہ سکتا ہے جب تک کہ اللہ کی مدد نہ, نہ ہو تو نہ ہو تو بہت الخریت نے اس کا حکم نہیں دی دیا شہری افطاری کرنے کا حکم دیا اچھا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جناب یہ تو نہیں ہوتا لیکن یہ کہ رات تھوڑی سی دیر کے لیے آتی ہے اور پھر واپس فجر ہو جاتی ہے تو روزے بازوقات سترہ سترہ گھنٹے کے ہو جاتے ہیں گھنٹے کے ہو جاتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے کیا حکم ہے تو ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ مریض کے حکم ہے جس طرح کا مریض روزہ نہیں رکھ سکتا وہ بعد میں قضا کرے گا اسی طرح اگر ان میں برداشت نہیں اتنی دیر بھوک برداشت کرنے کی پیاس برداشت کرنے کی تو یہ لوگ پھر مریض کی طرح روزے کو چھوڑ دیں اور بعد کے نارمل ڈیز میں جو ہے ان کی قضا کر سکتے ہیں اور صحیح بات ہے اچھا صاحب اگر خدا نہ خاصہ ایکسیڈنٹ ہو جائے یا کوئی ایسا مسئلہ آ جائے جس سے خون کافی بہ رہا ہے تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے اسے یعنی روزے دار روزے دار روزے دار اب دیکھیں اس وقت یہ دیکھا جائے گا کہ اگر واقعی ایسی کنڈیشن آ ہے کہ اب دوائی لیے بغیر کام نہیں بنتا منہ سے کوئی ٹیبلٹ لیے بغیر تو پھر اسی صورت میں شریعت مدار اس کو روزہ توڑنے کی اجازت دیتی ہے یہ اپنا روزہ توڑ سکتے ہیں بعض میں اس کی صرف قزا کریں گے اچھا لیکن چونکہ اب وہ ذائش بت چوٹ لگ گئی ایکسیڈینٹ ہو گیا اچانک ہاسپٹل جانا پڑا پتا چلا کہ جی وہ سارا وہ تو اسی صورت میں اس کو جی جی بڑا اسلام الحمدللہ بہت رعایت اتنا وقت نہیں ہے جتنا بظاہر لوگ جو ہے نا وہ سمجھتے دی دی جی دی نہیں دی دی ہے دی بلکہ رعایت والا مذہب ہے جی جازین آپ ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں مفتی بو بکر صدیقی کے میرے ساتھ رشی فرما ہے آپ کے ذہن میں اگر کوئی سلسلے میں کوئی سوالات ہوں کوئی ایسے مسئلے مسائل ہوں اگر موضوع کے حوالے سے یا موضوع کہلے دا کے علاوہ بھی تو آپ ہمیں ضرور بتا سکتے ہیں اور وہ ناظرین جو کہ ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں خاص طور پہ ہمارا جو پروگرام یو کے نشیات کے لیے ہوتا تھا تو یقیناً آج ہمارے ساتھ وہ کالر تو شامل نہیں ہیں جو ہمیشہ ہمیں کال کے ذریعے بہت سارے مسئلے مسائل بتاتے تھے یا پوچھتے تھے یا اپنے جوابات طلب کرتے تھے لیکن آج کے اس پروگرام میں جیسا کہ میں نے پروگرام کے آغازی میں کہا کہ یہ سب لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں یہ کہ چینلائز پروگرام ہے جس میں تمام لوگ جو ہے اس پروگرام سے حاصل کر سکتے ہیں ایک اور کالر موجود اور دیکھتے ہیں وہ کیا پوچھتے ہیں اسلام علیکم وعلیکم جی بہن کیا پوچھنا چاہیں گے آپ کیا حالات الحمد للہ الحمدللہ کلاس مجھے کیا حالات ہے بہت ہیں جی ماشاء کیا پوچھنا چاہتی ہیں آپ میں پوچھنا چاہتی ہوں پاؤ کو بولی بلیاں دل ہی دل میں بغیر زبان سے اظہار کیے ہوئے جیسے ہل رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی سکتے ہیں جی بالکل بالکل کہاں سے کال کر رہی ہیں بہن آپ نماز میں یا ویسے جی آپ نماز کے دوران میں نماز کے دوران بات کر رہی ہیں یا ویسے بھی آپ قرآن شریف کی بات کر رہی ہیں نماز کے دوران بھی اور ویسے بھی رائٹ بہت شکریہ بہن آپ نے ہمیں کال کی ہے کیسا بات جی جی ناظرین آپ اپنے مسائل جان سکتے ہیں پروگرام آپ کے مسائل اور اس کے حل میں دیکھیں ہماری بہن نے کوشچن پوچھا اور یہ بڑا اہم کوشچن ہے یہ عام طور پر لوگ اس غلط سمی میں مبلا ہیں یا غلطی میں مبلا ہیں کہ نماز ادا کرتے ہیں تو زبان سے اس کا تلفظ نہیں کرتے بلکہ دلی دل میں اس کو پڑھتے رہتے ہیں تو اس اعتبار سے وہ پڑھنے کی تاریخی میں داخل نہیں ہے گویا کہ اس شخص نے نماز ہی نہیں پڑھی جو شخص اپنی زبان یوز نہیں کر رہا پڑھنے میں تو کم از کم پڑھنے میں جب بھی پڑھنے کا کہا جائے قرآن پڑھنے کا کہا جائے زبان کی موومنٹ زبان کے موومنٹ ہونے چاہیے تاکہ اس کے تلفظ نکلیں اگرچہ کیا ہلکی آواز ہے خود کے کام چنے تو اتنی آواز ضروری ہے ہمارے فرقان نے کرا دیا تو اور اگر کسی نے زبان بھی نہیں لائی ایسی دل دل, دل میں سوچتا رہا اور سمجھتا ہے کہ میں نے پڑھا اس کے نماز ہی نہیں ہوئی ہے ناظرین یہ بہت ہی بڑا امپورٹنٹ سوال کیا ہے ہماری بہن نے فیصل باد سے اور وہ لوگ جنہوں جو کہ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں انہیں بھی کافی جو ہے معلومات حاصل ہوگی اچھا البتہ قرآن پاک کو پڑھنا ہے تو اس میں بھی دیکھیں آواز سے پڑھنا چاہیے کم سے کم خود کے کام سن لیں اگر وہ آواز سے نہیں پڑھا تو قرآن دیکھنے کا سواب ملے گا قرآن کو سوچنے کا سواب ملے گا پڑھنے کا سواب نہیں ملے گا اچھا جی جی اتنا ماشاء اس کے اندر چھوٹی سی باریکی ہے لیکن آپ دیکھیں مفتی صاحب کے ثواب جو ہے وہ کیسے ہم لوگ ضائع کر دیتے ہیں تھوڑی سی ہماری اس لائلمی کی وجہ سے اور الحمدللہ آپ جیسے لوگ جو شامل ہیں ہمارے ساتھ پروگرام میں تو بہت سارے لوگوں کو اس میں وہ جاتی ہے اچھا مفتی صاحب بہت سارے لوگ جو ہے وہ رمضان المبارک کے روزے جو رکھتے ہیں اب اس میں کرتے یہ ہے کہ وہ بڑی ایک ایک لگژری لائف گزارتے ہیں مطلب ظاہر سی بات ہے کہ اپنے کام پر دو بجے گئے ایئر کنڈیشنز روم ہوتے ہیں اور آرام سے انہیں پتہ نہیں چلتا ہے شام کو آئی جی نماز پڑھی اور کچھ لوگ نماز بھی نہیں پڑھتے تو وہ اس صورت میں روزہ کیا ہوا اس روزے کی اہمیت کیا رہی دیکھیں جو لوگ نماز نہیں پڑھ رہے وہ تو سخت گناگار ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ایک فرض کو پر عمل کر رہے ہیں اور دوسرے فرض کو چھوڑ رہے ہیں تو یہ گناہ کی بات ہے اور سخت پکڑ کی بات ہے البتہ وہ ہے کہ جنہیں لگژری لائف میسر ہے تو فرحت یہ ہے کہ ان کا روزہ تو ہوگا اور ان ثواب بھی ملے گا مگر یہ کہ اتنا ثواب جو ایک عام انسان کو ملتا ہے جو روزہ رکھ کے دھوز میں کام کاج بھی کر رہا ہے اتنا نہیں ملے گا دیکھیں کتنا کیزا... واضح ڈفرینس ہے ایک شخص جو کہ اپنے بیڈ روم میں بڑے اچھی طریقے سے ایئر کنڈیشن میں اچھے بیڈ پہ بستر پہ آرام سے سو رہا ہے کام کر رہا ہے روزہ رکھا ہے اس نے لیکن ایک شخص جو ہے وہ روڈ کی کھدائی کر رہا ہے پسینا نکل رہا ہے اس کا تو وہ بھی تو مشقت کے بھی تو پلس مارکس ہونے چاہیے حاضف کریم آئے کہ مقام علیہ السلام <Skartan> یعنی افضل الترین عمل وہ جو زبردست شدید والا ہو صحیح تکلیف والا ہو سختی والا ہو اس کو آرام سے جو ہے وہ دیش کو دیکھ سکے سبقی کے حوالے سے آپ نے آ, صدقے کے حوالے سے مفتی صاحب اپنے بات کیے تھے لیکن چونکہ یہ سیلف اتنا بڑا ایک سبجیکٹ ہے تو اس میں انشاءاللہ شاء اللہ تعالیٰ ہم کسی پروگرام میں باقاعدہ طور پہ بات کریں گے رمضان المبارک کے حوالے سے مسئلے مسائل کے حوالے سے ہم نے بات کی آج اور چونکہ ہمارے وہ بھی سٹرن پیٹرن ہے سیٹرن کا وہ ہمیں اس مخصوص وقت میں ہی دیکھتے ہیں اسی وقت میں جو ہے پروگرام کو برائے کرتے ہیں تو اس میں یقیناً وہ لوگ بھی انشاءاللہ شامل ہوتے رہیں گے چونکہ پروگرام میں تبدیلی کا وقت ہے رمضان ملوک کے حوالے سے بہت بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کے پروگرام میں تشریف ہوئی نازی اکرام پروگرام آپ کے مسائل اور ان کا حل آپ دیکھ رہے تھے مفتی صاحب نے بہت سارے مسئلے مسائل کے طرف یقیناً آپ کی واضح طور پر جو ہے توجہ دلوائی اور بہت سارے مسئلے مسائل کے حل کے بارے میں بھی بتایا یہ پروگرام اسی طریقے سے آپ دیکھتے رہیے گا کیوں ٹیلی ویژن اپنے اسی طریقے سے پروگرام کی خدمت کرتی رہے گی اور عالم اسلام اسی طرح سے اس سے استفادہ حاصل کرتا رہے اب اجازت چاہتا ہوں اپنے میزبان اے کے میمن کو اجازت دیجیے اللہ حافظ